بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شتان شان ہی نے لغزش دی ان کے بعض امال کے باعث اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا بےشک اللہ بخشنی والا حلم والا ہے